سورت العادیات مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادیات دبہن فلمور قدن فلمغی رات صبح قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمے کے اندر جا گھستے ہیں ایک جانور کی وفاداری کا حال اپنے مالک کے ساتھ ہانپ جاتا ہے تھکا دیتا ہے اپنی طاقت کا آخری قطرہ نچوڑ دیتا ہے مالی کی وفاداری کے لیے مالک کی ایڑی کا اشارہ سمجھتا ہے جان نشاور کر دیتا ہے کیا کر رہا ہے مالک تھوڑا چارہ ہی تو دے رہا ہے تو یہ تو جانوروں کا حال ہے اور انسان کا کیا حال ہے اپنے رب کے ساتھ ان نل انسان ہی لکنود حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا نا شکرہ ہے محنت ہی نہیں کرتا رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا پیغام ہی نہیں سمجھتا وہ انحال شہید <لَشَهِيد> اور وہ خود اس پر گواہ ہے وہ انبل خیرا شدید اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے اس میں ہاپ رہا ہے اس کو معبود بنایا اس میں اپنی طاقت کا آخری قطرہ نچوڑ دیا کمانے میں ہاپ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں دنیا کماتے کماتے لیکن افسوس کیا ہے ملتی اتنی ہی ہے جتنی تقدیر میں لکھی ہوتی اس سے زیادہ نہیں اور وہ آخر جو خود کمانے کی چیز ہے اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے افلا یا لم و ادا بہتر ما فل قبور و حصلم فلسدور بہم یوم تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو راز ہیں اسے برامد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا سورت القواریہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القوری تم القواری تو وما ادرا کم القواریہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے پہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے بھڑکتی ہوئی آگ اللہ اجرنا من النار کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی مت چھوڑیں آلموسٹ وہ نیکی جو نئی کی تھی ہم نے آلموسٹ نئی کی تھی اور پھر کر لی کیا پتہ وہی کوئی پلڑا جھکا دے قیامت کے دن اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کو چھوٹا نہ سمجھیں تقریبا جنت میں چلے گئے ہو سکتا ہے ایک وہ چھوٹی سی برائی آئی اور پلڑا جو ہے وہ جھک گیا دوسری طرف اور نم کا انسان مستحق ہو گیا سورتر مکی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کم تا ذر تم المقابر تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبروں تک پہنچ گئے غافل ہو گئے آخرت سے لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے میں ایسے کھو گئے کارپوریٹ لیڈر اور سوشل لیڈر چڑھتے چڑھتے بھول ہی گئے کہ جنت کے اعلیٰ درجے بھی حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے یہ تمنا بھی نکل گئی دعاؤں کا حصہ بھی نہ رہا اب تو یہ. یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے یہ بھی کسی نے اس کا کہا ہے کہ لونگ اسٹینڈرڈ کے کمپٹیشن میں ایسے تم لگے کہ اب خبروں پر بھی فخر کرنے لگے کس کا مردہ کہاں دفن ہے میوا شام ہے تو کوئی حیثیت ہی نہیں یا ڈیفینسی قبرستان میں دفن ہے تو اعلیٰ ہو گیا تک تمہارا حال ہو گیا غفلت کا قبر والے کا حال اس سے برت نہیں لیتے خبروں کو سجاتے ہو اوپر سے اوپر سے لاکھ ماربل تھوپ دیں جو مرضی کر دیں کیا ہوگا قبر والے کو تو آرام نہیں ہوگا وہ تو جو اپنے عمل لے کر چلا گیا وہی اس کو آرام پہنچائیں گے تو دکھاوی کی دوڑ یہ ریٹ ریس یہاں تک تم کو اس نے گرا دیا کہ تم قبروں میں بھی اب کمپٹیشن کرنے لگ گئے کللہ ہرگز نہیں سوفاط ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کر رہو گے پھر سن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے تم لطف النا یوم ادن پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی کسی کا قول ہے کہ ما کلّلہ و خیر و مما کثورہ و اللہ کم ہو اور کفایت کر جائے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے تو اللہ سے خیر مانگیں کہ اللہ میری ضرورتیں پورے ہو جائیں برکت والا پیسہ دے پیسے کو مقصد نہ بنائیں صورت العصر مکی صورت ہے جس میں اللّہ رحمٰن ولاسری انسان حقی و توا صبر تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم تیزی سے گزرتے وے وقت کی قسم اور دیکھیں کتنی تیزی سے گزرتا ہے ابھی لگتا ہے کہ ابھی فسٹ اکتوبر تھی حرم آئے تھے پورا مہینہ گزر گیا اور کہاں گیا پتہ نہیں چلا زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے یعنی چار چیزوں کا ذکر ہے نجات کے لیے اگر نقصان سے نجات پانی ہے چاروں لازم اور ملزوم ہیں ایک کو بھی اگر نہ کیا نجات نہیں ہوگی پاس پرسنٹیج ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے نیک عمل بھی کرنا ہے وقت تو دیکھی گزر ہی جاتا ہے نا سبھی کا مہینہ گزر گیا کسی نے اس میں بہت ڈھیر نیک کام کر لی, آخرت کا مالی کسی نے روٹین کے کام کرنے میں وقت گزار دیا تو اللہ وقت میں برکت بھی دے دیتا ہے اگر انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو ایمان کے لیے اور عمل صالح کے لیے اور ایک دوسرے کو حق کی وسیحت کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو پھر صبر کی وصیت کرنے کے لیے یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے صورت الحما مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و لمزہ تلم مزہ تباہی ہے ہر روز شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے یعنی سامنے تانے دیتا ہے پیچھے غیبت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے تانا دینے والے برائیاں کرنے والے چغلیاں کرنے والے بے گناہ لوگوں پر الزام لگانے والے یا اللہ فی وجوہ القلاب قیامت کے دن اللہ ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا جب کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی نا زندگی کے اندر تو پھر موضوعات یہی ہوتے ہیں تیری میری تیری میری اس کی بات اس کی بات ایک دفعہ قرآن سے جڑ جائے بات کرنے کی فرصت نہیں رہتی ہو مزا تلدی جما مال <وَعَدَّدًا> تباہی ہے ہر روز شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے جس نے کہ مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگز نہیں وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا وما مل ہو تما اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ اللہ کی آگ خوب بڑکائی ہوئی اللہ تیل علی ادا جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی امد مدا اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے جیسے اون کی آگ ہوتی ہے نا کہ کوئی ہیٹ جو ہے وہ ڈسپیٹ بھی نہ ہو کوئی گرمی باہر بھی نہ نکلے اندر ڈال کر جاننا میں اوپر سے ڈھکنا بن کر دیا جائے گا اللہ اجرنا میں النار سورت الفیل مکی سورت ہے واقعہ اس کا مشہور اور معروف ہے یمن کا بادشاہ ابراہا اس نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا ساٹھ ہزار کی فوج اور تقریباً کوئی 18 بیس ہاتھی لے کر وہ روانہ ہوا اور اس نے چاہا کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی یہ پانچ سو ستر عیسوی کا واقعہ ہے فائیو سیونٹی ڈی کا اور اس واقعے کے پچاس دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی لیے اس سال کو آم الفیل کہا جاتا ہے ہاتھی کا سال بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تراقی فع فعل کا بھی اسحاب الفیل تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا اب یہ کیوں کیا اللہ نے لیلا قریش تاکہ قریش مانوس ہوں یعنی قریش کے دل اپنے رب کی طرف مائل ہوں قریش مکی صورت ہے بسم اللہ رحمٰن فی قریش قریش مانوس پیچھے سے اگر جوڑے تو اس واقعے سے جوڑتے ہیں اور آگے کے مضمون سے اگر جوڑے تو چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس اللہ تعالیٰ نے قریش کی حالت بہت اچھی کر دی تھی خوب ان کی تجارت چمک رہی تھی گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی قافلے جو ہوتے تھے وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے تھے اور جاڑے کے زمانے میں یمن کی طرف جاتے تھے اور بہت ان کی تجارت اچھی ہو رہی تھی تقاضا کیا ہے فلیاب رب ابا حاض لہٰذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا لیکن جب معاشی خوشحالی آ گئی تو اب وہ کنجوس ہو گئے اس کا یہاں ذکر ہے صورت المعاون مکی سورت ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم ارت اللہ بدین تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہ ہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا پہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں جو ریاکاری کاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں سورت القوثر مکی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کلکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے بس آپ اپنے رب ہی کے نام کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو مشرقین نے خوش ہو کر کہا کہ محمد کی تو جڑ کٹ گئی اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی کہ اللہ نے تو آپ کو بہت زیادہ قیمتی اور اعلیٰ ترین چیز دی ہے آپ کے دشمن ہیں جو کہ بے نام و نشان ہو جائیں گے حوض کوثر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں خبردار رہو میں تم سے آگے ہوس پر پہنچا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا پھر آپ نے فرمایا ولا تسود وجہ دیکھو میرا منہ کالا مت کرانا ایسے کام کر کے مت آنا کہ جو پھر قابل قبول نہ فرمائے اس وقت میرا منہ کالا مت کروانا خبردار رہو کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھوڑا لیے جائیں گے میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے نرالے کام شروع کر دیے تھے یعنی الگ الگ معیار بنا کر خود ساختنیک شروع کر دی تھیں سورت الکا فرون مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا حلقہ فرون کہہ دیجئے اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارے لیے تمہارا دین وَلِيعَ دینِ اور میرے لیے میرا دین یعنی کفر اور اسلام یہ مل نہیں سکتے یہ دو الگ چیزیں ہیں جیسے کہ پانی اور تیل نہیں مل سکتا کفر اور اسلام میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا سورت النصر مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرو اور اسے مغفرت کی دعا مانگو بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے یہ فتح کے خوشی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ فتح ملے تو اترانہ نہیں فخر نہیں کرنا بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ فتح ملی تو جو کمی کو تاہی ہو گئی ہو اس پر استغفار کرنا چاہیے ان آیات کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدے میں یہ تصبی پڑا کرتے تھے صبح ناک اللہ ابھی ہمدی کا اللہ فرلی سورت اللہ مکی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم تب ابی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا یہ اسی کے الفاظ جو دہرائے گئے ہیں یہاں پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب بھی موجود تھا مکے میں اس نے دعوت سن کر کہا تب بلک الحادا جماعتہ محمد تو برباد ہو نہ حزوب یہ میسج دینے کے لیے پیغام دینے کے لیے اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تو تو برباد ہو جا خود برباد ہو گیا بدر کے بعد اس کے جسم پر پھوڑے نکلے اور اسی تکلیف دہ بیماری میں وہ مر گیا تو اس صورت کے نازل ہونے کے بارہ یا تیرہ سال کے بعد یہ پیشن گوئی جو ہے یہ پوری ہوئی اور اس کو توفیق نہ ہوئی اسلام کی ما اغ نہ ان مالو اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی سورت الاخلاص مکی صورت ہے اس صورت کو ایک تہائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سور اخلاص پڑھا کرتے تھے بسم اللہ رحمٰن رحیم الحُُ اللہ عہد اللہ یلد ولم یولد ولم یق الف عہد ترجمہ ہے کہو وہ اللہ ہے یکتا اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں صورت الفلق اور صورت الناس ان دونوں صورتوں کو ملا کر معاوضتعین کہا جاتا ہے دو پناہ دینے والی صورتیں جو ان کو پڑھ لے تو جادو ٹونا نظر بد حاصل کے نقصان ان تمام نقصانات سے وہ بچ جاتا ہے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جو انسان کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں اس کے لیے انسان دوا کر لے تو کچھ بیماریاں کچھ نقصانات دوا کے ذریعے سے دور ہوتے ہیں اور کچھ بیماریاں کچھ نقصانات دعا کے ذریعے سے دور ہوتے ہیں نظر ٹوک ہم دوا سے علاج نہیں کر سکتے اللہ کی پناہ لینی ہے دعا کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے وہ شر حاسد اذا حسد اور حاصد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قلآ الناس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسا ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وصوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنہوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے تو اختتام ہوا قرآن کا اللہ کی پناہ کے اللہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کچھ قرآن تک آنے نہیں دیتیں قرآن پڑھتے ہیں دائیا پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا لیکن پھر وہ شیطان آ جاتا ہے پھر وہ غافل کر دیتا ہے کہاں سے کہاں بھٹکا کر لے جاتا ہے قرآن کا سفر ایسا سفر ہے جو کہ ختم نہیں ہوتا جب انسان سورہ ناس پڑھے تو پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے ہم پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الٰ الا بل علیہ لذیم سبحان اللّہ وب حمدی سبحان الله لذیم اللّہ صلی على محمد وعلى علی محمد کما صلی على ابراہیم ولا علی ببراہیم آل النکمید مجید اللہ بارق على محمد وعلى علی محمد کما بارگ تلائے برحیم ولا علی کا حمید المجید اللہ تو ڈھیر برکتیں ڈھیر رحمتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک ساتھیوں اور ان کے مبارک گھر والوں پر نازل فرما جن کی قربانیوں اور کوششوں اور محنتوں سے آج یہ تیرا کلام ہم تک پہنچا اللہ ونہ ہم تو اس سے محروم رہ جاتے اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا جنہوں نے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں کوششیں کی ہیں سبحان اللّہ وبِ ہمدہی نسطفر اللہ ونطوب علی لا الٰ الحلیم الکریم سبحان اللّہ رب العرش عظیم والحمد الحمد للہ رب العالمین نَ موجبات رحمتک کا و از امہ ربنا آتینہ فل دنیا حسنت و فل آخرتِ حسنتوں وقینار اللہ آصن عاقی بتانا فلعمور کلیہ و اجرنا من خزیت دنیا وعذاب بالآخر اللہ ہر کام کا انجام تو ہمارا بہترین کر دے اور اللہ تو ہم کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے اللہ جو دین کا اس وقت حال ہے اور جو اسلام کی رسوائی ہے اللہ ہم سے بڑھ کر تو جانتا ہے اللہ تو ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنے دین کو اس کا مقام دے سکیں اللہ تو ہمیں دین کا مددگار بنا دے نہنو انصار اللہ کا جذبہ ہم میں پیدا کر دے رب اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اسلام کو اس کا مقام دلا سکیں اللہ ہم اس بے عزتی کی چادر کو اس ذلت کے داغ کو اسلام سے دھو سکیں اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس اسلام کو وہ مقام دینے کی توفیق عطا فرما جس کا یہ لائق ہے اللہ ہمیں وہ علم دے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکیں اللہم عںََََََََََ نسل و کا علمَََََََََََ ناف اللہ سوال کرتے ہیں نافع علم کا وہ عملاَََََََََََََََََََََ متقبل اور اس عمل کا جو قبول ہو جائے وہ طیبا اور پاکیزہ رسق کا، اللہ عمہ انََََََََََََََََََََََََََََََ ناؤ کمن علم اللہ یا انفاؤ پناہ چاہتے ہیں تیری اس علم سے جو ہمیں بالکل نفع نہ دے جو ہم کو تجھ سے دور کر دے اللہ وہ جو ہماری آخرت برباد کر دے اللہ ہمیں ایسا علم نہیں چاہیے ومن نفس اللہ تَشْبَعُ اور ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ یا ہیو یا قیوم و بھی کا یا ہیو یا قیوم ہم تجے تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لا تواخذنا ان نسینا او اوآخنا اللہ تو ہمارا مواغذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علیہ اسرن کما حملتا اللّینہ من قبلینہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لاد جو ہم سے پہلوں پر تو نے رکھا تھا ربنا ولا تو ہم ملنا مالا توقت النا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھ جو ہم اٹھانا پائیں وح اللہ تو ہمارے ساتھ نرمی فرما وقفنا اللہ ہمارے غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما دے ور اللہ ہم پر رحم فرما ور اللہ ہم پر رحم فرما انت مولانا اللہ تو ہمارا مولا ہے فن سرنا القوم مل کافرین اللہ میں کفار پر تو نصرت عطا فرما ربنا اے ہمارے رب لا ذکل بنا باد از ہدئی تنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے اسے ہدایت دے دی اللہ تو نے ہمارے دل کھول دی اپنی کتاب کے لیے اللہ پر مہر نہ لگے اللہ ان کو کھول دے اپنے علم کے لیے وہ حب لنا مل لد ان کا راہما اور اپنے خاص خزانے سے ہم پر رحمت عطا فرما ہمیں رحمت عطا کر ان کا انت الحاب بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے یا غفار یا رحمان یا وہاب یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے ثبت قلوب على اعلیٰ دینک ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے یا حسیب اے حساب لینے والے یا جلیل یا اللہ اللہ حاسبنا نہ حساب یسیرا اللہ ہمارا آسان حساب لے اللہ ہم تجھ سے تیرا انصاف نہیں مانگتے اللّہ ہم تجھ سے تیرا رحم مانگتے ہیں اللہ اگر تو نے انصاف کر لیا تو ہم تو کہیں کے کہ نہ رہیں گے اللہ اگر ہم تیرے در سے دھتکار دیے گئے تو ہم کہاں جائیں گے اللہ تو ہماری فریادیں سن لے اللہ تو ہم کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لے ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا اللہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں پر وہ علم تقفرل نہ و, و ترحم اللہ گر تو نے نہ معاف کیا اور تو نے نہ رحم کیا رقون من ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے اللہ تیرا در چھوڑ کے ہم جائیں تو کہاں جائیں اللہ اپنے گناہوں کا بھی ڈر ہے اور اللہ تیری رحمت کی بھی ہمیں امید ہے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو دھتکار نہ دے اللہ ہماری بے عملی کی وجہ سے تو ہم سے رخ نہ پھیر لے اللہ تو ہم پہ رحم فرما ربنا اے ہمارے رب حولا من امن ازواجی نہ وضرری قرۃ آئین اللہ ہماری شوہروں اور شوہروں کے لیے ان کی بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وجاء الناطقینہ امامہ اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا دے اللہ ہم اپنی اولاد ایسی اٹھائیں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اللہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اللہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کرنے والے بنیں اللہ ہم نے بہت دفعہ ان کی بات نہیں مانی ان کو تنگ کیا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے بہت محبت سے اللہ ہم نے اپنے بچے پالے ہیں اللہ ان کو دو سخت کا نہ بنا اللہ کے اتنے نرم نرم نازوک جسم ہیں اللہ ہم کو تیرے حوالے کرتے ہیں اللہ ہم دنیا کی ہر تکلیف سے ان کو بچاتے ہیں اللہ تو ان کو دو سخ کے عذاب سے بچا لے اللہ تن ان خوب فرشتوں کے حوالے نہ کر جو ان کی چیخ پکار بھی نہیں سنیں گے اللہ ہمیں سمجھ دے دے اللہ ہمیں علم دے دے اللہ ہمیں مخلص مائیں متقی مائیں بنا دے اللہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تو سخ سے بچا لیں اللہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ یہ ایسے کام نہ کریں جو ہمیں دو سخ میں ڈلوا دے اللہ ان کو ہدایت دے دے مابود. اللہ ہر نعمت تو دی ہے اللہ ہدایت کی دولت بھی ہمیں دے دے یار ہمراہمین یا ہیو یا قیوم بے رحمتِ ق اللہ ہم تو تیری رحمت کا حوالہ دے کے ہم تجھى سے فریاد کرتے ہیں اللہ تجھ کو نہیں پکاریں گے تو ہم کہاں جائیں گے رب فرو رحم و انترحم الرحمین یا اللہ درگزر فرما اور رحم فرما تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے رب رحم ہماں کما رب بیانی صغیرہ اللہ ہمارے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا اللہ ہم تو جنجلہ بھی جاتے ہیں اللہ ہم نئی حق ادا کرتے ان کا اللہ ہم والدین کا حق ادا کرنے والا بنا دے اللہ ہم والدین کی قدر و قیمت جاننے والا بنا دے اللہ ہم بہترین سلوک کریں اپنے والدین سے اللہ ان کی دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا دے اللہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو اور ہم اس کو تیرا فرما بردار بنا دیں اللہ تمہارے سب رشتہ داروں پر رحم کر اللہ جن کے دل نہیں کھلے ہدایت کے لیے اللہ ہم نہیں کھول سکتے اللہ تو ان کے دل کھول دے اللہ تو اپنے آپ سے ان کو جوڑ لے اللہ تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے اللہ وہ کہاں دوڑ رہے ہیں جہنم کی طرف اللہ ان کو یہ نقصان دکھا دے اللہ ان کو ایسا نافع علم سکھا دے کہ وہ اپنا نقصان سمجھ سکیں اللہ ان کے دل اپنی طرف پھیر دے اللہ دنیا کی حقیقت دکھا دے اللہ کیا اس کی حقیقت ہے اللہ ہمیں سمجھ دے دے اللہ ہم تو اس دنیا کے پیچھے بھاگر وہ بھی نہ ملی اور آج کتنے ہم رسوائے ہیں اللہ تو جانتا ہے اللہ کیا سلوک ہے تیری کتاب کے ساتھ اللہ کیا کیا جا رہا ہے تیری کتاب کے ساتھ اللہ تو جانتا ہے اللہ ہم مسلمانوں کی غیرت جگا دے اللہ ہمیں سمجھ آ اللہ ہمیں شرمندگی سے نکال دی اس میں ہم مبتلا ہیں اللہ ہمیں اسلام پہ فخر کے ساتھ چلنے والا بنا دے اللہ جن تک ہم نے یہ دین نہیں پہنچایا اللہ وہ قیامت کے دن ہمارا دامن نہ تھا اللہ وہ ہمارا غریبان نہ پکڑیں کہ ہم نے دین نہیں پہنچایا اللہ ہم اتنی ہمت اتنا ایمان پیدا کر دے کہ ہم خود عمل کریں اللہ ہم خود سیکھیں اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اللہ تو, تو تبارک کر لے دل ملک ہے تیرے ہاتھ میں تو تمام خزانے ہیں اللہ وقت بھی تو تیرا خزانہ ہے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اللہ ہمیں اس قابل بناتے کہ ہم اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر کے اور یہ ذمہ داری کو بھی سمجھیں اللہ تو نے ہمیں عقل دی تو نے ہمیں سمجھ دی تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اللہ تو نے ہمیں گھروں میں اتنے آرام سے رکھا ہے معبود اللہ ان کو ہماری قبر نہ بنانا ان نعمتوں میں ہمیں دفن نہ کرنا اللہ ان نعمتوں کا ہمارے لیے آزمائش مت بنا اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ ان سے ہم تیری محبت حاصل کریں اللہ ہم نے ان کو خدا بنا لیا تو گواہ ہے اس بات پہ تو ہے اللہ کہ ہم ان کو پوجنے لگ گئے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچا لے اللہ ہمیں توحید پر لیا اللہ ہمارے اندر ہمت پیدا کر دے اللہ تو ہم پہ رحم فرما اللہ حمد اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے نہ وہ تو بلّہ کونہ میں الجاہرین کہ اللہ ہم تیری عظمت کی طرف سے جہالت میں رہ جائیں ربنا زدنا ذدنا علما اللہ ہمارا علم بڑھا دے اللہم فی الدین اللہ عمّہ فقنہ ف اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرما دے میں پتہ تو چلے کتنی قیمتی چیز ہے جس کی ہم نے ناقدری کی اللہ ان نعمتوں کو تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عطا فرما اللہ عمہ ان نہ ناؤت زوال اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں نعمتوں کے زوال سے وہ تحبل عافیتی کا اور تیری نعمت کے ٹل جانے سے و فجاتِ نقمتِ کا اور تیری اچانک ٹوٹ پڑنے والی سزا سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں وہ جمی سخت اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے اللہ انّاَََََََََ نعوذ کمن من دل بلائی و درکِ شقائی و سو القدائی و شماعت العدا علّہ تیری پناہ چاہتے ہیں ہر بلا سے کہ ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں ہم اس دنیا کو پوچھتے رہیں اور یہ ہمارے کام نہائے اور بد بختی سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم رسواں ہوں اللہ میں قیامت کی رسوائی سے بچا اللہ موت کے وقت ہماری مدد فرما اللہ عمل غمہ غمرات الماعت ہی بس اللہ جب یہ جان جا رہی ہوگی موت کی ڈبکیوں موت کی بے ہوشیوں پر اللہ تو ہمیں تھام لے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر اللہم جال من اللہ دینہ یقال الحم اللہ ان میں شامل کر لے جن سے کہا جائے گا یا تو منان پانے والی جان ارجیلا رب کی ریا تم لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ود و خلی فی ودخلی جنتی اللہ میں اپنی جنت میں اور اپنے نیک مندوں میں شامل فرما لے اللہ ہمہ جالحب کا احب الشیا و جالخشیت کا اخواف وقت عنا اذا ال اشیائی ایندنا وقتا انہ حاجات دنیا بے شوق الق و اضاء اقرار تا آیون عالِ دنیا من دنیا ہم و عقر آیونہ من عبادتِ اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے اللہ تو تو کر سکتا ہے معبود ہم گناہوں میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں اللہ تو نیکی کو ہماری انٹرٹینمنٹ بنا دے معبود اللہ نیکیوں کا شوق پیدا کر دے ہمارا سکون تو نیکیوں میں رکھ دے اللہ تیرے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ گناہوں کا شوق نکال دے ہمارے دل سے اللہ میں مزہ نہ آئے ہمیں لطف نہ آئے اللہ ہمارا مزہ ختم کر دے معصیت میں اللہ اپنی کتاب سے جوڑ دے اس کو ہمارے لیے تفریح کا اور مزے کا ذریعہ بنا دے اللہ ہم اس کو انجوائے کر کے پڑھیں اللہ ہم خوشی دل کی رغبت اور اعزاز سے اس کو پڑھیں اللہ دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے اور اللہ جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے اللہ تو ہماری غلطیوں سے درگزر فرما ربنا اغفر لنا ول اخوان اللہ دینا صبا بال ایمان اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے آگے چلے گئے جو چلے گئے اپنی قبروں میں چلے گئے اللہ جانا ہمیں بھی وہاں ہے والا الفی قلوب نا غلدی نہ منو رب نا انََََََََََ کا اور اللہ جو چلے گئے ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ کھپٹ تو نہ رکھ، اللہ ہمارے دلوں کو شیشوں کی طرح آئینے کی طرح چمک دے اللہ ساری نفرتيں سارى شكايتيں اور رنج نکال دے معبود اللہ ہم ان غموں میں الجھ کے تجھے بھول جاتے ہیں ہم دکھ ہی رہتے ہیں اور سب سے بڑے دکھ کو بھول جاتے ہیں اللہ آخرت کو ہماری سب سے بڑی فکر بنا دے دنیا کی فکریں ختم کر دے آخرت کے نجات کو سب سے بڑا غم بنا دے اللہ اور دنیا کے غموں سے ہمیں نجات دے دے یا حیو یا قیوم براہمتی کا نستغیث یا حیو یا قیوم ہم تجھے تیری رحمت کا حوالہ دے کر ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں یار ہمر رحمین یا سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان پر رحم فرما اللهم مغفر الحم و رحم و آفم و فعان ووسع و اکرم نذلم و والبرد ونقهم من وصل جی ولبرد و نقم من الدنس و ابد الحم دارن خیرم بن دار و زاؤجن خیرم بن زاوجم و اہل خیرم بن آہل و ادغل ہم و اعض من عذاب القبری و من عذاب النار اللہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے استغفار کرنے والے ہوں اللہ جو ہماری بخشش کی دعائیں مانگے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اللہ تو ہم سب کا یہاں آنا قرآن سننا قبول فرما لرحمراہمین اللہ ہمارے گناہ بخشتے ہم کتنے قطا کار ہیں اللہ کیا منہ سے نکلا کیا نہیں نکلا اللہ تو جانتا ہے اللہ جو غلطی ہو جو کوتا ہی ہو گئی ہو جو کسی کا دل دکھ گیا ہو اللہ معاف فرما دے اللہ انجانے میں جو غلطی ہو تو بخشنے والا ہے اللہ ہماری تو ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں اللہ تو جانتا ہم کتنے کمزور انسان ہیں اللہ تیری کتاب کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ ہم ٹوٹی پھوٹی کوشش معبود اللہ تو ہی تھامنے والا ہے اللہ تجھ سے ہم درخواست کرتے ہمارے دلوں میں شوق کی شمع جلائے رکھ اللہ ہمارا شوق نہ ختم ہو اللہ ہم میں توانائی پیدا کر دے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ آخری دم تک لگے رہیں مبود اللہ آخری سانس تک ہم تیرے کتاب کے ساتھ جڑے رہیں اللہ آخری عمل ہمارا بہترین عمل ہو اللہ تو نے ہم سے کہا ہے کہ دیکھو بلا تم و تن نہ اللہ وََََََََََََََََََََََََََََََ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ میں کہ تم فرما بردار ہو اللہ ہم فرما برداری کی موت چاہتے ہیں اللہ ہم تو سے مولت چاہتے ہیں جب تک تیرے فرما بردار نہ ہوں ہمیں موت نہ آئے اللہ ہماری اولاد کو موت نہ آئے جب تک وہ تیری فرما بردار نہ ہو اللہ ہمارے بہن بھائی ہمارے والدین ہمارے رشتہ دار اللہ کسی کو تو دنیا سے نہ اٹھا جب وہ معاشیت کی حالت میں ہوں اللہ ہم تجھ سے مہلت مانگتے ہیں اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے اللہ ہم سب کا یہاں آنا قرآن سننا قبول فرما لے یار ہمراہمین اللہ جتنے لوگوں نے اس مجلس کو سجانے کے لیے اس کا اہتمام کیا جو پیسہ خرچ کیا جو ایفرٹ کیا جو آئے یہاں پر جو لوگوں کو لے کر آئے اللہ تو ہم سب کے کوتاہیوں سے درگزر فرما یہاں کا آنا مالی صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تو تو وہ سانسیں بھی گن رہا ہے وہ قدم بھی گنتا ہے وہ سیکنڈ تو نے گن لیے جو یہاں خرچ ہوئے اور جتنے راستے میں لگے اللہ ہم نہیں حساب رکھ سکتے اللہ ہمیں بہترین ازر دے ان سب چیزوں کا اللہ اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اللہ راستے کی مشکلات آسان کر دے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا ساتھی بنا دے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما اللہ میں جسمانی روحانی ذہنی اخلاقی بیماریوں سے بچا لے اللہ ہم فخر کے ساتھ تیرے دین کو اپنا لیں اللہ ان ہاتھوں میں اور اپنے دلوں کے اندر تیری کتاب کو اٹھا لیں اللہ اپنی بہترین توانائیاں ہم تیرے لے لگائیں ہم ت سے سے امید رکھتے ہیں اللہ میں ان کاموں کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا اللہ تو ہم سے قبول کر لے اللہ قابلیت پہ کوئی فخر نہیں کوئی قابلیت نہیں اللہ قبولیت کی فکر ہے اللہ تو جانتے تو نے کس میں کیا صلاحیت رکھی ہے اللہ تو تو حساب اسی سے لے گا اللہ تو ہم سے قبول فرما لے رب تقبل منا ان نکان تسمی و علیم بت و لینا بت ب اللہ تو ہم پہ مہربان ہو جا اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا اللہ ہم تو سے تیرا انصاف نہیں تیری رحمت مانگتے ہیں اللہ کا تو نے حساب ہم سے لے لیا تو ہم تو مارے گئے اللّہ سے بنا حساب یہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا اللہ قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے اللہ دو زخ کے عذاب سے بچا لے اللہ جنت الفردوس ہم مانگتے ہیں تو سے رب بنا تقبل منا ان کا ان تصمی بطبلینکانت الرحیم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ خیری خلق ہی محمدن و علی و اصحابی و اہل بید ہی اجمعین آمین یا رب العالمین اللہ تو جو خیر ہماری طرف نازل خم اس کے محتاج ہیں اللہ ہماری اولاد کو بہترین جوڑے عطا فرما ہماری بیٹیوں کے لیے بہترین شوہر ہمارے بیٹوں کے لیے بہترین بیویاں اللہ جو دین میں مددگار ہوں اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے ہماری اولاد سے دین اور دنیا میں ربنا تقبل منا قبول فرما لمبود اللہ علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلیٰ علی ابراہیم اِن حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلیٰ علی محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم ابراہیم کا حمید المجید آمین یا رب المین اللہ کتنی دعائیں اور دل میں ہیں تو قبول فرما لے آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے اور آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ بس دین کا کام کرواتا رہے دنیا کے تو ہم کرتی ہیں نا دین کو اللہ ہمارا اپنا کاز بنا دے ایسے سے پرسنل کام ہوتا ہے نا ایسا اللہ تعالیٰ ایسی محبت پیدا کر دے جو بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے 19 جنوری 2006 تھاؤزنڈ ہم ایک کورس شروع کر رہے ہیں آپ کو اس کا پیمپلیٹ مل جائے گا ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اتنا کہ ہم خواتین کو اتنا پتہ چل جائے کہ ہمیں عام زندگی میں کیا کرنا ہے روزمرہ زندگی میں ہم کیا کریں کوئی ہم عالم نہیں بناتے کسی کو نہ ہم عالم ہیں نہ عالم بناتے ہیں صرف اتنا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں اچھی بیوی اچھی بیٹی اچھی ماں اور اچھی بہو کیسے بنوں میں اللہ کی اچھی بندی کیسے بنوں یہ ایک حقیر سی کوشش ہے کوشش آپ لوگ کیجئے کچھ وقت اس کے لیے نکالیے آئیے آ کے جوائن کیجئے اللہ آپ کے وقت میں برکت دے اور آپ کے علم میں برکت دے اور ہم سب کو جیسے اللہ نے یہاں اکٹھا کیا اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے اسی طرح انگلش میں بھی ایک لیکچرز کا انتظام کیا گیا ہے ہر جمعے کو ہوتے ہیں انگلش میں اس لیے رکھا ہے کہ بہت سے بچے آج کل ہیں وہ اردو نہیں سمجھ پاتے کچھ ایسے مرد بھی ہیں تو پھر یہ ایک گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے ہر جمعے کو گیارہ نومبر سے انشاءاللہ اس کی شروعات ہے تو یہ آپ کو اس کا پیمفلیٹ بھی دے دیا جائے گا ایک اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ باہر نکلتے ہوئے ذرا آپ آہستہ سے اور نظم کے ساتھ لائن بنا کر نکلیں تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے یا تکلیف نہ ہو اس لیے کہ بزرگ خواتین بھی کچھ ہیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے اللہ کرے کے ملنا ہوتا رہے اور ملاقات ہوتی رہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ